أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وكان في المدينة تسعة رهد يفسدون في الأرض ولا يسلحون قالوا تقاسموا بالله لنبيتنه وأهله ثم لنقولن لوليه ما شهدنا مهلك. مهلك أهله وإنا لصادقون ومكروا مكرا ومكرنا مكرا وهم لا يشعرون فنزر کئی فقاء نہ عقبت مکرہ اجمعین فتل کبیتم بما ظلموا محترم سامین اکرام النمل اور صورت النمل سے ابھی آپ کے سامنے آیت نمبر چالیس پر آٹھ سے لے کر آیت نمبر پچاس پر تین تک یہ پانچ آیتیں تلاوت کی گئی ہیں اس سے پہلے جو تین آیات تلاوت کی گئی تھی کل جو درس آپ کی خدمت میں پیش کیا گیا تھا اس میں اور ان آیتوں کے اندر یعنی مکمل آٹھ آیتوں کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے صالح علیہ السلام اور ان کی قوم قوم سمود کا مختصر سا واقعہ بیان کیا ہے اور جیسا کہ کل آپ کو بتایا گیا کہ جب صالح علیہ السلام نے قوم سمود کے درمیان اللہ کی وحدانیت اور تنہا اللہ کی عبادت کی دعوت کو عام کیا تو پوری قوم کے لوگ دو جماعتوں اور دو گروپ میں بٹ گئے جو لوگ انصاف پسند تھے وہ لوگ صالح علیہ السلام کی دعوت کو قبول کر لیے اور جو لوگ ذرا اکڑ رکھنے والے چودہ قسم کے لوگ تھے جن کے دلوں کے اندر غلازت تھی جو لوگ صحیح سوچ نہیں رکھتے تھے ان لوگوں نے صالح علیہ السلام کی دعوت کا اپوز کیا اور کہا کہ تم ہمارے لیے منحوس ہو جب سے تم نے نبوت کا ڈھونگ رچایا ہے ہماری قوم دو گروپ میں بٹ گئی ہے تو صالح علیہ السلام نے جواب دیا کہ یہ جو دو گروپ میں تمہاری قوم بٹی ہے دراصل اللہ تمہارے لیے آزمائش کا دروازہ کھلا ہے کہ تم حق کی جماعت کا سپورٹ کرتے ہو یا باطل جماعت کا اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے واقعات کے تسلسل کو آگے بڑھاتے ہوئے فرمایا کہ وقٰ نفی المدینتسرا تو راہتی عرض ولا یوسر یعنی شہر کے اندر جس شہر میں صالح علیہ السلام رہتے تھے اس شہر میں سرغنے تھے کچھ اس قوم کے کچھ سرغنے تھے جو اوباش قسم کے لوگ تھے اس کے سرغنے تھے اور ان کا کام معاشرے کے اندر فساد برپا کرنا ہوتا تھا۔ یہاں پر جو رحت کا لفظ استعمال ہوا ہے عربی زبان میں رحت کہتے ہیں ایک ہی خاندان کے چند افراد کو جو دس سے کم ہو اور نو تک ہو کم از کم اور اس میں کوئی عورت نہ ہو اور رحت کا مطلب, مطلب یہ بھی ہوتا ہے کہ ایک جماعت کا لیڈر رحت کا لفظ جو ہوتا ہے وہ عام طور پر برے القاب کے لیے استعمال ہوتا ہے یعنی اباش اور غلط قسم کے لوگ جو ہوتے ہیں ان کا جو لیڈر ہوتا ہے اس کو رحت کہتے ہیں اس لیے آپ نے دیکھا ہے کے ابھی ترجمہ جو کیا گیا اس میں کہا گیا کہ وہ کا نفل مدینت پس آت و راہتی یو سدون فلض پورے قوم کے اندر اس شہر میں نو سرغنہ تھے جو برے اور اباش قسم کے لوگوں کے سردار تھے ان کا کام یہی تھا کہ بس معاشرے کے اندر فساد برپا کرنا فساد برپا کرنے کا مطلب یہ ہوا کہ لوگوں کو غلط کام پہ ابھارنا غلط کام کی طرف لوگوں کو راغب کرنا اور جو نیک, نیک کام کرنے والے لوگ ہیں ان کے رستے میں روڑا اٹکانا ایسے لوگ موجود تھے اور یہ لوگ ملک کے اندر شہر کے اندر اچھائی والا کام نہیں کرتے تھے بلکہ فتن و فساد والا کام کرتے تھے تو صالح علیہ السلام جس شہر میں رہتے تھے اس شہر کا نام اصل میں حجر تھا اور اس کو وادی قرابی کہا جاتا ہے مکہ سے جب شام کا سفر ہوتا ہے تو اسی رستے پر یہ بستی موجود ہے اور اس بستی میں اللہ تبارک و تعالی نے صالح علیہ السلام کو مبعوث فرمایا رسول بنا کر کے بھیجا جب انہوں نے لوگوں کے درمیان اللہ کی دعوت دینا شروع کی ایک اللہ کی عبادت کی طرف لوگوں کو جب راغب کیا اس کی ترغیب کی تو اس قوم نے یعنی قوم سمود نے صالح علیہ السلام سے ڈیمانڈ کیا کہ ایسی اونٹنی آپ پیدا کیجئے معجزہ کے طور پر جو بالکل حاملہ ہو اور اس کو پہاڑ سے اتاریا ایسی حاملہ ہو کہ اب اس کا حمل نکلنے ہی والا ہو اب وہ بچہ پیدا کرنے والی ہی ہو ایسے حالت میں ایسی اونٹ نکلنی چاہیے جو پہاڑ کے اندر سے نکلے صالح علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی وہ اونٹ نکل اونٹ نہیں نکل کر کے چلی آئی جب وہ آ اور ان لوگوں نے دیکھا کہ صالح علیہ السلام سے جس معجزہ کا ڈیمانڈ کیا گیا تھا معجوجزے کو اس نے کمپلیٹ کر کے دکھلا دیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ معجزہ دے دیا تو ان کے قوم کی جو یہ نو بڑے بڑے سرگنا تھے جو بڑے بڑے سردار تھے جو چودھری قسم کے لوگ تھے جو گنڈے اور عباش لوگوں کے سردار تھے ان نو لوگوں نے آپس میں ملی بھگت کر کے اس میں ان نو لوگوں کا جو سب سے بڑا سردار تھا وہ کدار بن صالف تھا انتہائی بدبخت انتہائی بدکردار اور صالح علیہ السلام کا بہت بڑا دشمن جب اس نے دیکھا کہ اونٹ آ گیا ہے تو ان تمام نو لوگوں نے مل کر کے آپس میں مشورہ کیا اور یہی جو قدار ہے قدار بن سالف اس نے اونٹنی کو اونٹنی کی کوچے کاٹ دی اور وہیں کو ہلاک کر دیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر دوسری جگہ فرمایا ہے ازن یعنی قوم سموت کے اندر جو سب سے بد بخت آدمی تھا جب وہ کھڑا ہوا اور ان لوگوں نے جھٹلا دیا نبی کی دعوت کو اور اس نے اونٹنی کی کوچے کاٹ دی اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر فرمایا کہ اس, اسی قوم کے اندر نو ایسے افراد تھے جس میں سے ایک فرد تھا جس کا نام قدار بن ثالب تھا اس نے اونٹنی کی کونچ کو کاٹ دیا اور اس کے بعد وہ تمام کے تمام لوگ مل کر کے شرکشی پہ آمادہ ہو گئے اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے قالو تقاسم و ان تمام لوگوں نے مل کر کے قسم کھائی لنوبی تنقو ہی ماں شہیدنا محل کا صادق ہوں ان تمام لوگوں نے مل کر کے قسم کھایا کہ رات میں صالح علیہ السلام کے گھر کے اوپر حملہ کریں گے ان کے اوپر بھی اور ان کے اہل ویال کے اوپر بھی اور ان تمام کو موت کے گھاٹ اتار دیں گے اور جب ان کے ولی پوچھیں گے کہ کس نے مارا تم لوگ بتاؤ تو ہم لوگ کہہ دیں گے کہ ہم لوگ جائے واردات میں موجود نہیں تھے پتا نہیں کون آیا اور ان کو مار کر کے چلا گیا ہم بالکل سچ بول رہے ہیں دراصل یہ جو بات ہے اس کا پورا پس منظر اس طرح سے ہے کہ جب ان لوگوں ان نو لوگوں کی ملی بھگت سے قدار نے جب اونٹنی کی کونچے کاٹ ڈالی تو صالح علیہ السلام وہاں پر آئے اور کہا کہ تم نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے معجزے کو اللہ کی نشانی کو تم نے قتل کیا ہے اب اللہ تبارک و تعالیٰ تم کو چھوڑے گا نہیں تم فی دارکم کم ایام اب تم لوگ صرف اپنے گھر میں نو دن, دن دو تین دن رہ سا تین دن سے زیادہ تم اب اپنے گھر میں نہیں رہ سکتے ہو تین دن کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کا عذاب آئے گا وعد غیر مکذوب اور اللہ کا یہ وعدہ جو ہے وہ جھوٹا نہیں انہوں نے تین دن کا الٹیمیٹم دے دیا کہ تین دن کے اندر میں جب آزاد تین دن کے اندر میں آزاد آ جائے گا ان لوگوں نے سوچا کہ عذاب آوے نہ آوے اس سے کوئی مطلب نہیں ہے اب صالح علیہ السلام کا قصہ پاک کر دیا جائے ان کو اور ان کے پورے کنبے والے کو ختم کر دیا جائے پورے گھر والوں کو ختم کر دیا جائے لہٰذا ان لوگوں نے پلاننگ کی اور تفسیر ابن کثیر کے اندر لکھا ہوا ہے کہ ان لوگوں نے یہ پلاننگ کی کہ حجر جو بستی ہے جو گھاٹی ہے اس کے بازو میں مسجد جس مسجد میں رات کی نماز صالح علیہ السلام پڑھا کرتے تھے وہ لوگ غار میں گھس گئے اور گس کر کے یہ نو آدمی پلاننگ کرنے لگے کہ جب صالح علیہ السلام نماز پڑھ کر کے نکلیں گے تو وہیں پر ان کا کام تمام کر دیا جائے گا اور ان کا کام تمام کرنے کے بعد پھر ان کے اہل و عیال کی طرف جائیں گے وہاں پر ان کے پورے کا کام تمام کر دیں گے اور جب ان کی قوم کے لوگ پوچھیں گے کہ کس نے مارا کیا مارا تو ہم لوگ صاف انکار کر دیں گے بالکل یہ اسی طرح کی اسکیم اور پلاننگ ہے جس طرح کی اسکیم اور پلاننگ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اور ان کے قصے کو پاک کرنے کے لیے قریش مکہ نے کیا تھا فرق صرف دو ہے فرق کیا ہے جب مکہ کے قریش نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کی پلاننگ کی تو اس وقت ان لوگوں کو یہ بھی خوف ہوا کہ بنو ہاشم جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ولی ہیں اولیاء میں سے ہیں وہ لوگ ان کے خون کے بارے میں پوچھیں گے تو ہم لوگ کہیں گے کہ پورا قریش پورا قریش مکہ مل کر کے ان کو قتل کیا ہے لہذا سب مل کر کے ان کو دیت دے دو لیکن ان لوگوں نے اس سے بھی چار قدم آگے بڑھ کر کے یہ پلاننگ کیا کہ صالح علیہ السلام کو اور ان کے پورے پورے اہل ویال کو قتل بھی کریں گے اور جب ان کے ولی ہم سے پوچھیں گے تو ہم لوگ بتا دیں گے کہ ہم کو کچھ بھی معلوم نہیں پتا نہیں کون آیا اور کون مار کر کے چلا گیا دوسرا فرق یہ ہے کہ مکہ کے قریش کے لوگوں نے جب پلاننگ کی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مارنے کی تو صرف تنہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے قصے کو پاک کرنے کی پلاننگ کی صرف محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ماریں گے لیکن ان لوگوں نے صالح علیہ السلام کو بھی مارنے کی پلاننگ کی اور ان کے پورے اہل ویال کو مارنے کی پلاننگ کی. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی بات کو یہاں پر فرمایا کہ قالو ان لوگوں نے کہا تو قاسم سب لوگ مل کر کے آپس میں اللہ کی قسم کھاؤ ہم لوگ رات کو صالح علیہ السلام کے اوپر اور ان کے اہل و عیال کے اوپر حملہ کریں گے اور ان کو موت کے گھاٹ اتاریں گے سم ملان کل علی ولی کی ہی ماں اور پھر ان کے ولی کو ہم لوگ کہہ دیں گے کہ ہم لوگ جائے واردات پر موجود نہیں تھے پتا نہیں کون آیا اور کون مار کر کے چلا گیا ہم کو کچھ بھی معلوم نہیں ہم بالکل سچ کہہ رہے ہیں گویا ان لوگوں نے سوچ لیا تھا کہ پورے خاندان و پورے ان کے اہل و عیال کا سفایا بھی کریں گے اور اپنے جرم کا اعتراف بھی نہیں کریں گے اللہ تبارک و تعالیٰ نے آگے بڑھتے ہوئے کہا وہ موں وہ مرنا مروں وہ ہم لائشہ ان لوگوں نے ایک چال چلی اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے چال کو انہی کے اوپر الٹ دیا کیسے الٹ دیا دو طرح کی تفصیلی روایت ہے ایک روایت یہ ہے کہ جب یہ لوگ غار کے اندر پلاننگ کر رہے تھے اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہاڑ کی چوٹی سے ایک بڑے پتھر کو اوپر سے لڑکا دیا اور جس غار کے اندر یہ لوگ موجود تھے اسی غار کے منہ کو بند کر دیا ان ان لوگوں کو ان کی قوم کے بارے میں پتہ نہیں چلا کہ ان کا کیا حال ہوا اور, ان لوگوں اور قوم کے لوگوں کو ان کے بارے میں کچھ پتہ نہیں چلا گویا دونوں ایک دوسرے سے الگ ہو کر کے اللہ کے عذاب میں مبتلا ہو گئے اور دوسری تفسیر اس طرح سے آئی ہے کہ جب یہ لوگ پلاننگ کر رہے تھے اللہ تبارک تعالیٰ نے صالح علیہ السلام کو وہی کر دی کہ آپ کے مارنے کی پلاننگ ہو رہی ہے آپ پورے اہل ایمان کو لے کر کے یہاں سے نکل جائیے صالح علیہ السلام ایک سو بیس لوگوں کو جو افراد تھے جو ایمان والے تھے ان کو لے کر کے فلسطین کی طرف چل پڑے رملا میں جا کر کے قیام کیا صالح علیہ السلام کا وہاں سے نکلنا تھا نکلنا تھا کہ پوری قوم کے اوپر بلکہ پورے علاقے کے اوپر جہاں جہاں سمود کی قوم بستی تھی وہاں پر ایسا اللہ کا عذاب آیا اتنا سخت زلزلہ آیا اتنی شدید آواز اتنی سخت آواز سے جو جہاں پر تھا وہیں پہ مر گیا اور اس زلزلے سے ان کی پوری کی پوری بستی پورا کا پورا مکان پورے کے پورے گھرانے پورا کا پورا گاؤں بالکل کنڈل میں تبدیل ہو گیا اللہ فرماتے ہیں کہ وہ مکر و کرو مکرنا مکرو شرون ان لوگوں نے چال چلی اور اللہ تبارک و تعالیٰ دیا اور ان کو پتا بھی نہیں چلا فن ضروری پکانا آ کے بت مکر ہی لہٰذا اے مکہ والو اے لوگوں ان کے اس چال کو دیکھو کہ ان کے چال کا کیا انجام ہوا انا دم مرنا ہوں قوم ہوں ہم نے ان کو اور ان کی پوری قوم کو ان نو لوگوں کو بھی اور ان کی پوری قوم کو تباہ و برباد کر دیا فتیل کا بو یوت ہوں خوابیتم بازم یہ ان کی خالی بستیاں ہیں جو خالی اور کھنڈر صرف اس لیے ہوئی کہ ان لوگوں نے اپنے آپ پر اپنے نف پر ظلم کیا ان نفیزہ قومی علمون اور اس واقعے کے اندر علم والوں کے لیے بڑی نشانی ہے علم والوں میں سے دو لوگ ہیں ایک وہ لوگ جو اس واد خورا سے گزرتے ہیں اور ان کھنڈرات کو دیکھتے تو ان کو معلوم چل جاتا ہے کہ ان کا کیا حل ہوا اور دوسرا علم والے وہ لوگ جن کو اچھی طرح سے معلوم ہے کہ قوم کیسے تباہ و برباد ہوتی ہے وہ جانتے ہیں کہ جس قوم نے بھی اپنے رسول کی نافرمانی فرمانی کی یقینی طور پر وہ قوم نا نامراد ہوگی اسی لیے برابر کہا جاتا ہے کہ ہمیں اپنی زندگی کے ہر معاملے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تباہ کرنی چاہیے کیونکہ جو قوم بھی اپنے رسول کے مخالفت کی وہ اس دنیا کے اندر باقی نہیں رہا اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو ان آیات کے اوپر غور فکر اور تدبر کرنے کی توفیق عنایت فرمائے اللہ تبارک تعالی ہم تمام کو صحیح توفیق عنایت فرمائے آمین یا رب العالمین و ملینا اللہ البلاغ المبین